وہ مدینہ جو کون ان کا دنیا کی پیرس کو کیا کہتے ہیں دلہن پیرس کو کیا کا ان کا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 میری نظر کو بھائی دنیا کا حسن کیسے آنکھوں میں بس گیا ہے مرینا ہونا ایکش سے حضور کا مدینہ دلا وہ مدینہ جو کون ہے ان کا تعداد جس کا دیدار مومن کی میرا زندگی میں خدا دار کو وہ مرینا تو با با اللہ بار بار فرمائدہ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 شاید اسی بات کو بار دہرا کہتے ہیں ضائع کو مدینہ ضائع جنا ہند سائ جنا چل آیا کہاں دیکھ آیا ہے بھی. وقت میں پاس بھی آس آس آس شریعت شریعت کا لحاظ رکھتے ہوں جیسے جی چاہے جہاں جیسے جی جہاں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 حضور کی وسلم ایسی بات کہ صبح سے لے کر شام تک اڑتا جب وہ جاتا تو شام سے لے کر صبح تک والے ہیں ستر ہزار کا یہ سلسلہ جاری جاتا جاری آتا جاری ستر ہزار وال حضور کی بارداد حاضر دور اسلام ہیں اسی بات کو یاد دلاتا شاعر کہتے ہیں کہ ہزار آزادی مدد ستن قدسیوں کے دل آستر آستر چل, چل قدسیوں کے در میاں ہچ آیا ہے کہاں محبوب جانل جانل کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ نے پرانے والے کو بیا وہ آئے کرے جس کا مطلب کہ اور جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جب میرے محبوب کی مجلس میں حاضر ہو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 اب رے لیکن چوٹے واپسی ہوتے وہ الگ بات کسی کسی کے سکندر میں بدل ہو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 در پہنچا جو میں قسمت سے آمرے رواں چل چل کہوں امرے رواں لیکن بعدوں کا واپس آنا پڑتا میں سچ کہتا ہوں جو حقیقی کی مدینہ کے خدا کی وہ اس کو مدینے سے پوری آسان, دوری آسان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 دیکھ لو جی ہر بھائی مل کے پست میرے چل میرے بی جب بندہ, حضورت حضورت جب بندہ جب بند کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے آہا سری سہری جالی مرو بھرو جب وہ کھڑا ہوتا ہے سب ندامت سے جھکا ہوتا ہے آر کسیاں سے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 عمر آپ کی کراگا میں آ گیا اب آپ سے شفا طلبدار ہوں شفا سلطار یہ سدائے ہوتی ہیں حضور کی حضور خاص کرم کیے ہوتے ہیں رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں انیات ہو رہی ہوتی ہے نواب شاد ہو رہی ہوتی ہے غلاموں کو نوازا جا رہا ہے بھر بھر کے لار آ رہی ہے ایسے, ایسے اگر کبھی جلدی جلدی کرے تو پھر اس کا کسور ماں کی آپ کا کوئی کسور نہیں شاعر کہتا ہے جالوں جلدی نہ کروں جلدی نہ کر وہی ناسی شہی